السلام علی سید امبیائی و المرسلین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم قلب الملت ابراہیم حنیفہ صدق اللہ و صدق رسول نبی کریم و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین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 جو آج کل جو اردو کے ترجمے ہیں قرآن مجید اللہ کی کلام میں ہم بلا واسطہ خوش جاتے ہیں تو ناس اللہ نے فرمایا جو دل بہی بے و یہدی بہی بے اس قرآن مجید سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں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 روحانی جو اولیاء کرام یا ایسے بادشاہ جو معرفت سے بھی آگاہ ہیں اور پھر بادشاہی بھی اللہ نے ان کو دے دی, دی اولیاء صلیح یہ روحانی طاقت یہ اللہ کی طرف یہ بھی اللہ کا فرماتا ہے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 تو روحانی طاقت بھی اللہ عطا کرتا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کل لون مین بنا ہر جو ہماری سب چیز طاقت حرف اللہ کی طرف سے ہے وہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے طاغوتی طاقت اس کو بھی اللہ طاقت دیتا ہے لیکن وہ بیوقوف اللہ سے سمجھتا ہے نہیں اس لیے اللہ کے خلاف وہ طاقت کو استعمال کرنے لگ جاتا ہے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 اس نے سمجھا کہ کلم من ان دے علم کہ یہ میرے علم کی وجہ سے ہے میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے نا شاکری کی چار سو سال وہ بادشاہ رہا ابراہیم وہ آپ نے سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں ڈالا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 اکل سیکھو طاقت کا استعمال مت کرو یہ تو فرعون حام شداد کی سنت ہے ارے صلاح کی سنت نہیں ہے کہاں ہے وہ طاقت تیری زندگی اللہ آج کھینک تیری طاقت کہاں جائے گی تیری طاقت ہے صفت اور وہ زندگی کے ساتھ ہے ارے پاگل تیری تو زندگی اپنی نہیں ہے تو طاقت اپنی سمجھ رہا ہے صلاحیدین اب یو بھی جنگ پر گئے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 کیا دین حاکم پر فرض نہیں تم پر بھی فرض ہے پھر دین کی بات کیوں نہ کرے یہ حاکم الحاکمین کا پیغام ہے یہ ہر پر پوری دنیا امریکہ پر بھی آ سکتا ہے برطانیہ پر بھی پوری دنیا پر ہم کہہ سکتے ہیں تو کافر بیٹھے لڑنے کا کوئی نام نہیں لیتا اٹھتے نہیں سلاح الدین ایوبی نے بھیجا فوج کو روک لیا یہ پڑے ہیں سوئے سوئ پر کی حملہ کرے ان کو کہو جاگو ہم تو تمہارے لڑنے کے لیے آئے ہیں تم بے وقوف بیٹھو مقابلہ کرو ہم سے ایل گیا انہوں نے کہا اس کو کہہ دو تین دن ہو گیا ہمارا کھانا پینا ختم ہے تین دن سے نہ پانی ہے نہ روٹی ہے ہم مرنے کو پڑے ہیں لڑیں کیا چاہتا ہے تو ایک فوجی بھیج کر ہم سب کو مار دے ارے یہ شیطانی طاقت والے دل ہوتے تو امریکہ کی طرح ایک فوجی بھیج کر سب کو ماری دیتے اور نعرہ لگا دیتے سلاحی الدین ایوبی زندہ باد مگر وہ مسلمان تھا ارے روحانیت کا بادشاہ تھا وہ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 راکٹ رہ گئے ارے پھر بیس ملک اکٹھے ہو کر اس پر حملہ کیا ایمان سے کو یہ بہادری ہے یا بوجھ ہے ایمان سے کہو کہ کمال دلی ہے اس کی کہ پہلے تو تو نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا کمزور ہو گئے ان کو کمزور کیا پھر اصلہ ختم کر کے پھر تو ایٹم لے کر ان پر حملہ کر رہا اور امریکہ ہم وہ فخر سے باس اس کرتے ہیں ارے لانت ہے بے وقوف پاگل تمہارے فخر پر اور تمہارے ماننے والوں کو بھی لانت ہے جو تمہیں بہادر مانتے ہیں ایمان سے کہو چھوٹے بچے پر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 جو ہمارے چپراسی کا بھی نہیں ہے ملک میں دوسرے سے پوچھا تیسرے سے پوچھا چوتھے سے پوچھا وہی بتاتے تھا تو وہی حیران ہو گیا پھر کہا تمہارا بادشاہ کہاں ہے کہا وہ درخت کے نیچے سویا پڑا ہے جٹائی پر اکیلے سوئے پڑے ہیں جنگل میں ایتے. حیران رہ گیا دوسرے سے پوچھا تیسرے چوتھے سے کہنے لگے حیران ہو گیا گیا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 امام ابو حلیفا رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مچھر کا مارنا جائز ہے آپ ہنس پڑ اور جواب نہ دیا دوسرا بندہ بولا امام صاحب آپ کو جواب نہیں آتا تھا فرمایا یہ امام حسین کے قاتلوں میں تھا اور مچھر کے مارنے کا پوچھ رہا ہے اس کو میں کیا جواب دیتا ارے پاگلوں مولانا فرماتے ہیں ہزار بار بشو ایم دہاں باترو گلاب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 کیا آپ کی شہادت کی بشارت شارت ہے آپ کوئی ساتھ رکھیں بندوق اصلے والا محافظ رکھیں آپ نے فرمایا میرا قاتل آسمان سے آنا ہے تم بچا لوگے گے <سؤال> <سؤال> ارے میں تمہیں ایمان دینا چاہتا ہوں تم تو ایمان چھین رہے ہو قوم کا سن لو خدا کی کسم لاکھوں کروڑوں اصلے والے ساتھ پھرے کیا جو جو مرتے ہیں ان کے ساتھ اصلے والے نہیں ہوتے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 کھول کر سن لو بغیر روحانی تحفظ کے جسمانی تحفظ نہیں ہو سکتی روحانی تحفظ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 مومن روحانی مسلمان بادشاہ جو آئے ہیں وہ روحانی تحفظ کرتے رہے ہیں ارے روحانی اصلاح کرتے رہے ہیں خدا کی قسم جسمانی تحفظ بھی خود ہو گیا اور جسمانی اسلح بھی خود ہو گئی اور کافر بادشاہ جو آئے ہیں وہ بئیمان جسمانی تحفظ نام نہیں قوم کے تو دشمن ہوتے ہیں نام لے کر قوم کو تو نہ جب روحانی تحفظ جسمانی تحفظ تو کسی نے کیا ہی نہیں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 کوئی دنیا میں بندہ دہشت گرد نہیں ہے میرا دعوی ہے دنیا میں جو بندو کو دہشت گرد کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ پاگل اور بہمان ہے اس وقت ایمان سے پوچھو ایک طرف دس بندے تہی دست ہیں تہی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے بالکل دست ہیں ایک طرف ایک کلاشن کوپ والا کھڑا ہے ذرا دماغ کو کھول کر سننا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 میرا فتوا ہے کہ دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اسلح ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. صحیح غلط ہے yeah, yeah. دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اسلح ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے کلاسنکوپ yeah. والے کے آگے yeah. ارے راکٹ ہیں دو اس کی طاقت رہے گی yeah. میزائل آ گئے آئٹم آ گیا ایسے بڑھتی جتنا زیادہ اسلا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 تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے کوئی پروفیشن ماسٹر بیٹھا اٹھ کر کرے ارے تعلیم چھلکا ہے تربیت ماگز ہے اگر میں بادام توڑوں ماگز رکھ لوں چھلکا جو کھائے اسے روکوں گا کوئی کہتا ہے کہ تربیت آئے سکونوں میں ایمان سے کہہ دو کیونکہ آپ بچے ایک چھلکا اور اس چھلکے کو گندگی سے بھر رہا ہے اور آپ کا بچہ کھا رہا ہے اور یہ بھی سمجھ لو لکھا جو دنیا پر سوار ہوگا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 سینکڑے مسجد ان فوجیوں نے گرا دی اور جب کہ آئے ڈاکے بہے چوری بڑھی رشوت بڑھی کیبلا بدماشیاں بے بےحیاں ہی بڑھی ہیں پٹواری نے تین سو بیگھا بنایا ہے کچھ نہیں کہا ارے غریب نے ایک یونٹ جلایا چھ ہزار انہوں نے جرمانہ لگایا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 ڈاکو جو کرتے ہیں لوٹے عزت لوٹے جان لوٹے مال لوٹے یہ کوئی دہشت گردی نہیں ڈاکو تو ان کے بھائی ہیں ایمان سے ان سے کچھ کہتے ہی نہیں یہ دہشت نہیں ہے ڈاکے تو مسلمانوں انہوں نے تعلیم کو مبدا بنایا ہے ماہاسل انہیں مل رہا ہے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 مسلمانوں کے دن اسرات المستقیم اسرات الزین پہلے بھی بتایا ہے پڑھتے ہو غیر المقوب علیہ ولعلی سبحانہ رب اللہ سبہانہ رب علا, علا نماز میں پڑھتے ہو وہ پالنے والا رب جو ہے عظیم ہے اور آلہ ہے سبحان پاکی ہی ہے اس سبحان کیوں پہلے کیا کہ اور سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے ہر حاض میں تمہیں رزق دے سکتا ہے سبحان کا ربص اس آیا کہ وہ پاک ہے کمزوری سے بھی پاک ہے ہر طرح آج سے پھر پاک ہے پھر آگے فرمایا ربی اللہ وہ آلہ ہے رب روزی دینے والا پڑھتے ہیں نماز اللہ بھی اللہ تو اس بچارے کو میں رو گیا جنازہ میں پڑھا ظالم لے گئے اس نو سال دس سال کے بچے کو جس کا وہ مستقبل سنوارنا چاہتا تھا اسے مار کر رکھتے مستقبل اللہ سنوارتا ہے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 ایک بندہ نال نال چا آ جے جائیں سارے نہ سارے ناس نہ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 ایسے پیر اوپر مت اٹھاؤ نماز ٹوٹ جاتی ہے باہر باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہ العالمین جتنے لوگ اتما پلانا واسطے آئے ہوئے دے نے دے خاندان واسطے اپنے واسطے دے اپنے خاندان واسطے مول امت مسلمہ واسطے دے انہیں دے خاندان واسطے یا اللہ آج جیون ساری نال میں پناہ منگدا یا الہ نوی کنو برے کمے دے کنو برے گلوں دے کنو برے خیالات دے کنو برے انجام دے کنو دنوں دہان دی رسوائی دے دان دی تنگ دستی گھٹ زندگی حرام رزق پرائے حق دے ذرا بیوی ادان تھے جاگو دے پرائے حق ہوں پرائے کفر شرک منافق ڈاک شرف فساد گمراہی گے خاصات علم دے دکھ دے درد دے یا اللہ العالمین کنو گھٹ زندگی دے کن دشمن دے غلبے دے دین ہوا یا دنیاوی ہوئے یا مغلوب نہ نہی یا اللہ اصل تیری پناہ منگوں یا اللہ پاک میرا کن قبر سکر حشر دے عذاب دے یا اللہ مسلمان کو عزت نصیب کر ایمان نصیب کر کہ ات آئے ہوئے یا اللہ انہیں کو تندرستی دے دین دے ایمان دے رزق دے زندگی دے بمائے خاندان اپنی عطا فرما یا اللہ اپنی مہربانی عطا فرما جن لوکیں تیری قرآن مجید اللہ محل واس خدمت کیتی ادی منظور و مقبول فرما ادی دنیا آخرت بمائے خاندان اچھی فرما دے تو اپنی شان دے مطابق عطا فرما یا اللہ ساری مانگ دے مطابق نہ فرما تو اپنی شاند مطابق ان کا انت طواب الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار الجوب یا غفار النوب یا واس الطا اللہ منصور انت خیر الناصرین اللہ احفظنا انت خیر الحافظین اللہ ارحمنا انت خیر الرحیمین اللہ مر انت خیر الرازقین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 انت کبی انوانا ضعیف لال وام ان اللہ شلائی مکان یا اللہ یا رحیم یا رحمان صلی اللہ تعالیٰ خر خلقی محمد جا دنیا دے رنگ وے جا دنیا دے رنگ وے جانچ رنگ وے جانچ دے رنگ وہ دین دو بیڑا ڈوبل دے دی ڈوبل دے نج کر دے جنگ جا نجدید رنگ وے کھی جا بارڈر لنگ کے ہندو مارن مسلم قوم دے کہ لنگ کے ہندو مارن مسلم کوم کہ وٹا مار کے تھے مجاہد ہے قسم خدا دیلو قسم خدا دیلو کشمیری تنگ وا نچدی دو گل کہہ دیکھی جان رنگ وے جا نچدی دے رنگ پر دین کا بیڑا ڈوبل کار نچدی کر دے جنگ وے کھی جا मैगी दसाई को दीन एना मैगी दसाई को भूत सवार नदी वली दी दुश्मनी करनी या याद दरबार نبی دی دشمنی کرنی یا جانا دربار وہ جتنے پہ علاج آن دیر نہ بن گی جا لین جا ڈاکر کہ جا رنگ رنگ ڈوبل کار نچلی گر جی جی جشکر تبلا سپاہ خراب لشکر تبلا سپاہ خراب وہ نچدی سب دا با کالی فضلو فضلوں ماند بندی کالی فضلو دو بندی ساجد میر بے وگا بے واگ کالی فضلو دو بندی اتد میر بے وگا وہ ڈنگل سو اکو جنس دے وکر وکر رنگ وی جی وے جی رنگ وے کھی جا دیو بن کار نجدی کر دے جنگ وے کھی جا نجدی دے ان احمد رائے بریلی اس بوئی دہی سکھا نال جہاد رچایا اگریزوں دے بے لی دی شاہی کارن کیسا کی تنگ وے جا جا نجدی دے رنگ دیکھی رنگ رنگ, رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ دیکھی جا نجدی دے اگے سننا بر آئی ایس آئی سی آئی اے تالبان بنائے اگلے دن اخبار چیا تالبان دا جد امجد نصیر اللہ بابر ہے جد امجد پیو دادا وڈا آئی آئی سی اے اٹھائے اب نبی تو خالی سینے چہرے خوب سجائے دہیا مہر سی لگی وہ دونوں پتیاں مہر سی لگی ہر دے کیوں نہ جنگ ویکھی جان دی نجدید رنگ وے نجدی دے رنگ وے کھی جا نجدی دے منصوبہ یمری کا بڑیا مٹام ندی اسلامے منسوبا یا مری کا بنیا مٹام ندی نسلام واب توسی منگیا لادن جس کا وہاب گھرانے توسی منگیا لادن جس کا نام مسلم قوم دے مار کیتے تیسا کیتے تنگ بھی ج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 خدا دی قسم فقیر جدوں بھی لڑتا اسلام دا بیڑا پار کرد بھی جدوں لڑے اسلام دا بیڑا ڈوب کے ہی چڑھتا ہے اگے سن کے یورپ دی ایک چال میں ماشاءاللہ یورپ دی ایک چال میں دساں ڈاڈی گہری چالے چال تے نجدی ٹولا دوسرا جال اس کلی دجدی ٹولا دون اس روحانی, روحانی دشمن مادی دین دے سنگ وی جا نجدی وے دے وے جا نجدی دے رنگ وے جا دعا کرو کھا مسلم سارے خوامی دعا کرو کھا مسلم سارے رابری دعا کرو کھا مسلم سارے رابری مارے اس کلی دے نزدیک مکڑ سادہ بیڑا تار کلی دے لجدی مکن سا بےڑا تار آر نات مانی دو نسلف رنگ وے, نسل وے جی ج لجدی دے رنگ وے ج لجدی دے دو بڑکارج دی جنگلے گیجا لجدید <سؤال> <سؤال> <سؤال> مکتا گور نال سننا آخری شیر ان شاء اللہ کرو جو شیر چ رب پورا فروغ چان یا چشتی پاکستان چشتی پاکستان یا سادا ایسے ملک تو انشاءاللہ اٹھنا دین اسلام کشتی پاکستان یا ساڈا بلیا کا فائدہ ایسے ملک تو انشاءاللہ اٹھنا دین اسلام کچھ دشمن سارے شان اسلام دی ویخ کے رین کے دنگ وے جا نج دی وے جا مولا دے رنگ وے کھی جا, جا نج دی دین دا پیڑا ڈوبن کار وہ تبلے کر دے جنگ اپنا بہ اگلا تورا جدا ہے سنیا یا دے دشمن لالیا دے ایمانا تو نہیں ملے دے بندے نہیں خدا دے اگلے دے پجائے مسلم دو دے لو پنیا دیا دے اگلا تو سنیا مست نبی دبر براؤ سن لابے پہلے بند ایک گند اندرو نہیں چاہ سنیا بابیا گے اگلا ترا سب گد سنیا صابیا دے اگلا ترا مطلب سنیا رابیا دے اگلا تورا کرے لشکرے بےحک لکھنؤ جوان مسلم انگریز دے والے لکھنؤ جوان مسلم دودھ کھانوال سر پار گل نا مکے مدی ویسی تو سار ہکی بر دارا شک پہن والے مکے مدی بیچی تشار اگریز مو بنایا ادے بڑا بتی بہ okay. بنائے بنایا ترو اللہ مہربانی سکھان جہاد سکھان جہاد ایک دن ایل کولو بول بول پوچھا ایک دن ایل اما اماں وڈیے کیے نہ بول بول پوچھا ایک دن ایل اما وڈیے کیے نا تیرا کیڑے نال کرانے دے ہے تلک کی لگتا ہے ٹھو کا تیرا اچی سلوار تری سروں کوچی گرج وہ گرج دی تین پتا ابھی سلوار کتوں ہوتی اور سروں کونی اچی سلوار تریے سکول پڑی تلیا ایتا مقام تینوں سمانے چڑیے تب پی دل کیا پر سن yeah! پر سن ہن پر میرا مقام نہیں پا سکتی تل نم کے ہوئی مشرق تم چم کے مشرط مشرقی کتے جنت دے نہیں ست پی آدی ہے بول ہاں بول آئی تکلط تیر مکل دہاں ہل آدھی بول بولوں تکلد پوری ماوا ندن آئی ہے میں نہیں منتی اچ آئی ہے بول بول تن میں مکل دے پیر مکل میں بڑی تیرا تو سڑی ہوئی ہوں سیدھی رب جا کے ملنی آ تائیوں اب آسمان چڑی ہوئی ہے आंधी मैं तो तैयो मैं आप समान तक पहुंची पाई हूं मशुरा भी दें आई छकलीफल जी बुए भी दत दे शक दे बंद कर दे पांद ए अपनी उमर उम्र बरबादा कर میرے وگ اجاڑ پسند کر لے میرے وگ اجاڑ پسند کر لے تی بل بول جاب دینی بال بل آخر کی ایڈرس تیرا مینو اپنا تھام مکان دس دے ملن پہ جوڑ میروں پورا بڑی پتہ نشان دس دے تو پتا بھی دس آئی میں ہل می ہاں تھی کیا ای ہل میں میں ہاں تھی مشہور ہاں سارے سنستا میرا کتیا تو آ کے پتا پوچھ لی بیٹھی ہوا گیسے مختار بڑا تھوڑا پتا ہے میں کہتا دردار تو نہیں پنی مل لیا میں امریکہ کتنے دلونی مو بڑی سونی تھے آکھیا میرا کتیاں تو آ کے پتا پوچھ لھی ہوگی کسی مرد بال بول آخیا ہسٹ لوگ میں بول بول آکھیا نیل ہو رام تو صبح تے شام ترو پھول نہیں کلیم میں چھ سکتی نہیں میں سارا رسیب حردی رو امریک